जश्न ए रजा جشن رضا ہے جش نے ہے جشن ہے رضا ہے رضا ہے رضا ہے خوشیاں مناؤ جشن رضا ہے قربان جاؤ رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے جش میں رضا ہے جش نے ہے ہے ہے جس ہے ہے کی آمد کے دن کے مائے سوپر کی آمد کے دن کے ماہ سوپر کی کے ڈ کے ہر جاؤ ہر صوبہ جاؤ جش رضا ہے جش میرا ہے ہے جشن رضا ہے پچیس تاریخ ہے ان کا پچیس تاریخ ہے ارس ان کا پچیس تاریخ ہے ارس ان کا دھوم مچاؤ رضا ہے دھومے مچاؤ جشن رضا ہے رضا ہے رضا رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے اور رضا کے موقع پہ یارو ار رضا کے موقع پہ یارو رضا کے موقع پہ یارو پرچم لگاؤ جش میرا ہے پرچم لگاؤ جشن رضا ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے محسن کا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 رضا ہے جس رضا ہے ہے رضا ہے رضا ہے اللہ کو رضا سے اللہ کو رضا سے اللہ مجھ کو فیص رضا سے حصہ عطا ہو جشن رضا ہے حصہ عطا ہو جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن jashn <kung> e <government> جشن رضا ہے جشن رجا ہے جشن ہے جشن ہے جشن ہے خوشیاں مناؤ جشن ہے قربان جاؤ جشن ہے جشن ہے Dishini da Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha Zaha آمد کے ڈنگ کے سفر کی آمد کے کے ماہے سو پر کی آمد کے ڈن کے, دن کے <تصفيق> ہر صوبہ جاؤ جشنے رضا ہے ہر <تصفيق> صوبہ جاؤ جشن رضا ہے <تصفيق> جشن رضا ہے رضا ہے رضا ہے جش میرا ہے جش میرا ہے میں ہے میں ہے ہے اللہ عل حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدری چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین بابل المدینہ کراچی میں سردی بھی شروع ہو گئی ہے اور سردی مجھے تھوڑی تھوڑی لگ رہی ہے آپ کو شاید نہیں لگ رہی ہو. آپ کا مدری مقابلہ ہے آپ کو تو نہیں لگ رہی سردی آپ سے آج سوالات ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ پیارے پیارے تعف بھی دیے جائیں گے ایک م... میٹھا سا نعرہ لگاتے ہیں آپ کا جوش بھی نظر آئے آپ لوگ بھی نعرے کا جواب دیجیے گا اور گھروں میں بھی جواب دیجیے فیضان انشاءاللہ اللہ غیبت کے خلاف جنگ نا غیبت کریں گے نا غیبت سنیں گے جھوٹ کے خلاف جنگ سوت کے خلاف جنگ ان شاء اللہ اسی طرح اس انداز سے جذبوں کے ساتھ جذبے کے ساتھ فیضانے آلہ حضرت کا سلسلہ ذوق نات سیزن فور دوسرا پری کوارٹر فائنل آج آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی جو ہاریں گے انہیں ہم باہر نہیں جانے دیں گے بلکہ زیادہ نمبر لے کر جو ہاریں گے انہیں پھر سے موقع مل جائے گا اور وہ آگے کے راؤنڈ میں بھی مقابلہ لے سکیں گے جو کم سے کم پوائنٹس لے کر پیچھے جانے والے ہوں گے انہیں پھر ہمیں الوداع کہنا پڑے گا یہ ہماری مجبوری ہے آج کن کا مدری مقابلہ ہے یہ بھی دکھا دیجئے آج کا مدری مقابلہ کن دو ٹیموں کے درمیان ہے ایک نام تو ہمارے اسکرین میں بھی آ رہا ہے ہمارے بابل مدینہ کراچی کے دو کابینہ وقاری کابینہ نازم آباد اور سبز والی کابینہ کارا در اس کے اسلامی بھائیوں کا یہ مدری مقابلہ ہے ضروری نہیں کہ یہ اسلامی بھائی اسی علاقے کے رہنے والے ہوں ایک آدھ اسلامی بھائی بھی اس علاقے کا ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری باب المدینہ کے جو کابینہ ہے وہ بڑی بڑی ہیں اور اس میں کئی علاقے ہوتے ہیں تو کسی ایک علاقے کا نام لے کر اس مقابلے کو بنایا گیا ہے اور باب المدینہ کو ایک ایڈ حاصل ہے کئی شہروں پر دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا نام ہے اور آج شکان اس سے بڑی محبت کرتے ہیں یا میر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکات و ملالیہ کا یہ شہر ہے دعوت اسلامی یہیں سے آگے بڑی بابل المدینہ کراچی کم و بیش تین کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہاں سے جو اٹھان لی ہے اور پوری دنیا میں آج الحمدللہ للہ کم و بیش دو سو ممالک میں اپنا پیغام یہ پہنچا چکی ہے باب المدینہ کا مدنی کام جو ہے وہ ہمیشہ اول نمبر پر آتا ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے تو ذوق ناخ بھی بابل مدینہ کے اسلامی بھائیوں کو موقع زیادہ ملتا ہے پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو اگلے سالوں میں ہم ہو سکتا ہے دوسرے شہروں کی ٹیمیں بھی بنائیں اور انہیں بھی موقع دیا جائے آج ہمارے ساتھ ہارا در کے اسلامی بھائی ہیں ہماری ہر ٹیم میں ایک مدنی چینل کے ناسخوا ہیں اور دو عام اسلامی بھائی ہیں یہ بھی نات پڑھتے ہیں یا نات سے کچھ نہ کچھ شغف رکھتے ہیں تبھی ہی یہاں تک پہنچے ہیں اور منچ پر آج اپنی کارکردگی دکھائیں گے کہ کیا تیاری کر, کر آئے ہیں پہلے ان کا کچھ تعارف بھی لیتے ہیں میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہمارے خارا در کی جو ٹیم ہے اس میں کون کون استائی بھائی ہیں کا نام محمد میلاد رضا اختاری مائک کے قریب آ کر میلاد رضا تاری, رضا تاری محمد, محمد آصف ہمارے مشہور و معروف ناطخوا آصف بھائی محمد سمی اللہ تاری محمد سمی اللہ اختاری جی میرے دھائی دا دانش محمد عظیم, اتاری. عظیم بھائی یہ ہمارے مدری چینل کے ناطخواں بھی ہے ماشاء عیاض اتاری محمد ایاز اختاری یہ چھ اسلامی بھائی ہیں اور کسی تین نے آج آگے بڑھ جانا ہے کن راؤنڈ سے گزر کر کن سیگمنٹ سے گزر کر مدری مقابلہ ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور کل جو مدری مقابلہ ہوا تھا کن کے درمیان ہوا تھا اب تک کا جو کارکردگی فارم ہے شیڈیول ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کل مدری مقابلہ کن کے درمیان تھا اور کون آگے بڑھ گئے کون پیچھے رہ گئے وہ بھی دکھائیے کل کا مدری مقابلہ جو تھا ہماری اورنگی ٹاؤن والے کل جیت گئے گارڈن والے کل ہار گئے اور کل جو مدری مقابلہ ہے وہ کورنگی اور ملیر دونوں بڑے بڑے علاقے ہیں ان کے درمیان ہونے والا ہے ہمارے بابل مدینہ کراچی کے علاقے ہیں باب المدینہ کراچی والے یہاں آ کر بھی شرکت کر سکتے ہیں انہیں اس کی دعوت ہم دیتے ہیں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پر بیٹھ کر شرکت کرنے کا موقع ملے گا کوئی پابندیاں نہیں ہے بلکہ آپ فیضان مدینہ میں آئیں گے تو آپ خود ہی راستے بن جائیں گے آپ ہمارے اسٹوڈیو تک پہنچ سکتے ہیں سب سے پہلا سیگمنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے مدر اشار کی تکرار اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو دکھائیں جن مراحل سے انہیں گزرنا ہے آپ بھی ذرا دیکھ لیں اور سات مراحل سے آپ نے گزرنا ہے مدر اشار کی تکرار حروف صحد شاعر کون درست کیجیے غور سے دیکھیے اشارے شعر مکمل کیجیے بیچ میں انشاءاللہ ہم کالز بھی لیتے رہیں گے ہمارے حاضرین سے بھی کچھ سوالات کریں گے اور انشاء اللہ ایک پیاری سی نعت بھی درمیان میں سنیں گے چلتے ہیں سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف مدر اشار کی تقرار نام ہے اور یہ نام میں نے کل بھی بتایا کہ امیر علیہ سنت نامد برکاتم اللہ نے ہمیں دیا تھا سب سے پہلے ہم یہ فیضان اعلیٰ عدت کا سلسلہ چل رہا تھا آصف بھائی تو ہم اس کو الگ الگ ناموں سے پکار رہے ہیں چلے یہ نام رکھ لیں یہ نام رکھ لیں امیر علیہ سنت ان دنوں روزانہ مدری مذاکرہ ہوتا تھا پچیس سفر تک تو امیر علیہ سنت نے نام سنا تو کچھ مزہ نہیں آیا پھر آپ نے یہ نام عطا فرمایا کہ یہ نام سمجھ میں آ رہا ہے تو مدری اشار کی تکرار ہے آپ کو ایک شیر دیا جائے گا اس کے آخری حرف سے آپ نے شیر دینا ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ ایک سو اسی سیکنڈ یعنی تین منٹ تک چلے گا اگر تین منٹ میں کوئی بازی نہ لے گئے تو دونوں کو برابر برابر پوائنٹس مل جائیں گے آپ تیار ہیں اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے یار یہ والے حرف سے شعر نہیں ملا ان کو اس پر انہوں نے جواب نہیں دیا تو کسی کے لیے بھی کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یہ جو ہوتا ہے مقابلے یہ جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں ذہنی استحظار ذہنی کیفیت بعض اوقات ذہن حاضر نہیں ہوتا ہے تو شعر یاد نہیں آتا بعد میں بہت سارے شعر یاد آ جاتے ہیں تو کسی کے لیے بھی بات نہیں کرنی چاہیے بری بلکہ آپ مقابلہ دیکھیں اس سے لطف اندوز ہوں اور اپنا بھی امتحان لیتے جائیں کہ آپ کو کتنے شعر آتے ہیں ہمارے شعر وہی ایکسپٹڈ ہیں جو ناتیہ اشار ہیں جو منقبت کے اشار ہیں جو حمد کے اشار ہیں یہ مدنی مقابلہ مدنی چینل پر ہو رہا ہے اور یہاں پر الحمد اسی قسم کے اشعار پڑے جاتے ہیں دنیاوی اشعار یہاں پر نہیں پڑے جائیں گے تو آپ انشاءاللہ ان کو سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اللہ والوں کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی نعتیں بھی ہوتی رہیں گی تو عبادت بھی انشاءاللہ اللہ ہوتی رہے گی سب سے پہلے چلتے ہیں مدنی اشعار کی تکرار کی طرف سلح الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی پہلا شعر میں پڑھوں گا پھر انشاءاللہ شاء اللہ در کی ٹیم سے آغاز ہوگا پہلا شعر ہے کیا مزے کی زندگی ہے زندگی اشاک کی کیا مزے کی زندگی ہے زندگی اشاک کی آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال لام سے آپ شعر پڑھیں گے وقت ہمارا شروع ہو چکا ہے لام مشورہ بھی کر سکتے ہیں لے سب چلے کو مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے سبحان اللہ ہر شیر پر ان کے لیے داد و تحسین بھی ہونی چاہیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے <تصفح> یا سے پڑیں گے آپ یا خدا میں بھی نظر ہوں یہاں تک آخر شکل کر میرے دل میں وہ صورت محفوظ ہاں ہاں وہ صورت محفوظ وا نازم آباد والوں کی اچھی تیاری لگ رہی ہے مشورہ جاری ہے مائک آپ کا بند ہے مائک کھلا ہی رکھے واپس کھول جی ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں نخل ہیں اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشے کی ہے اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی شیر بڑا سا آپ نے صحیح نہیں پڑا ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نقل جی یا یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف بیت بازی مدنی یا کی تکرار کا سلسلہ جاری ہے یا, یا فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں آئے آئے آئے اے ہیں مرتزہ کو عمر کو خبر خبر نہ ہو سبحان اللہ اچھا الہی کا بچا سے رہے ایمان غریبہ وقت رحلت محفوظ رہے ایمان غریبہ وقت رحلت محفوظ یہ شعر اسی طرح ہے سوچ لیں رہے ایمان غریبا دم رحلت محفوظ دم رحلت محفوظ بالکل جی وا پھر وا آ گیا دوسری جیز بار آپ کا وقت کم ہے ظلمتِ دنیا مجھے یونہ تنہا غیر ظلمتِ دنیا مجھے یونہ تنہا غیر ظلمتِ دنیا مجھے یونہ تنہا غیر ظاہر میں تشکینِ دلو جاؤں باطن میں میعراجِ دلو جاؤں آئیک نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی نام کی نبی, بات نبی کی, پوچھو کی پوچھو بات نہ پوچھو ماشاءاللہ بہت آخری آن وقت آن میں آپ نے وہاں سے ایک اور شیر سنا دیا ہے چلے میں ابھی باقی, باقی, باقی با با ہے وقت نام نبی کی بات نہ پوچھو واہ سے آپ شیر دیں گے وقت کم ہے واہ کیا و کرم ہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا مانگنے والا تیرا وقت مکمل ہو چکا ہے اور ہمارے دونوں طرف کی ٹیمیں ابھی تک مقابلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں تین منٹ کے بعد یہ مقابلہ نہیں چلے گا اس لیے اس بار ان دونوں کو برابر برابر پوائنٹس ملیں گے ماشاء اللہ آپ کی پوزیشن بہت ٹائٹ تھی نازم آباد والے کیا کھا کے آئے بھائی کوئی نسخہ ہمیں بھی بتائیں تو ایسے ایسے شیر لے کر آ رہے ہیں شیر جیسے شیر مدینے کی مدینے کی طلب, طلب ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو مدینہ دکھائے آمند. پہلا مرحلہ مکمل آمند. ہو چکا ہے ذوق ناگ کا اور مدنی اشعار کی تکرار میں دونوں ٹیموں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے پوائنٹ دونوں کو برابر برابر ملیں گے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں پہلا سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے دونوں کو دو دو نمبر مل چکے ہیں جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہی وہ آگے بڑھیں گے اور کم نمبر والے پیچھے رہ جائیں گے ہمارے حاضرین میں سے کوئی کریں گے مدنی اشار کی تکرار کوئی دو ہاں بھائی میں آؤں آپ کی طرف مدنی اشار کی تکرار کرنی ہے ایک شیر آپ دیں گے دوسرے کوئی اور دیں گے چلے آ جائیں آپ آ جائیں اور کون آنے آپ آئیں گے آ جائیں ایک طرف آپ کھڑے ہو جائیں ایک طرف میں کھڑا ہوتا ہوں جی بھائی ایک شیر آپ دیں ان کو پھر دوسرا یہ آپ کو دیں گے شیر پڑے میں پکڑتا کیا بات رضا اس کریں زارہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, حسن پھول. چلے بھائی لام سے دیں پال نبی میرے دی دوا دینا جب وقت نظر آئے دامن میں چھپا دیں دامن میں چھپا لینا عالف ایک خاص ہے رسول وقت دعائے امت پہ نہیں آ کے جب وقت یا تو وہ دے دیں گے فوراً یا تے یا الہی رحم فرما مستعفی کے واسطے یا الہی ہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے واسطے یا پھر انہوں نے یاد دے دیا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں تمہارے ہوتے نہیں ہوتے, ہوتے یا یا الہی رہ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کے پیارے منہ کے صبح جان فضا آخری شعر ایسا شیر دیں کہ یہ نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ کی طرف یا الہی رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدارش کے مستفیٰ کا ساتھ ہو واؤ چلے واؤ سے واہ کیا کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ اللہ باپو ان دونوں کو توحفہ دینا چاہیے بہت اچھے اشعار سنا ہے انہیں کیا دیں گے اترے مدینہ سبحان اللہ ان کے دونوں کے لیے سبحان اللہ کی صدا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے اشعار زیادہ مزیدار تھے مرحبا ہم انشاءاللہ اسی طرح کچھ نہ کچھ ہمارے حاضرین کے ساتھ بھی ذوق نات کا سلسلہ کریں گے اور یہ سلسلہ بھی آپ کے سوالات کے منتظر ہیں وہ بھی تبرکات کے ناظرین है. کو بھی انشاءاللہ ہم روزانہ ایک سوال دیں گے اگلے دن اس سے جواب لیں گے اور کسی طرح ان ان تک بھی یہ تبرکات پہنچائیں گے بالخصوص مقدس پانی کے طلبگار بہت سارے ہوتے ہیں بہرحال سلسلہ جاری ہے ذوق ناد دونوں ٹیموں کے برابر برابر پوائنٹس ہیں اور کوئی بھی نہیں چاہتا پیچھے رہنا لیکن کسی کو تو پیچھے جانا ہوگا ہمارے ساتھ کھارا دار اور نازیم آباد دونوں بڑے علاقوں کی ٹیمیں موجود ہیں اور دیکھنا ہے کہ آج سبزواری کابینہ یا وکاری کابینہ سون آگے بڑھتے ہیں بابل مدینہ کراچی کے اسلامی بھائی ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف نام ہے حروف اتحاد جی آج یہ کچھ مختلف انداز سے ہوگا آپ دیکھیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ، شاء آئیے بڑھتے ہیں اس مرحلے کی طرف ہمارے پاس ایک اسے کیا کہیں ویل ہے ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے ہمارے ناک اسلامی بھائی آ جائیے اس کو بیچ میں لے کے آ ہمارے اسلامی بھائی اپنی باری پر اس کو گھمائیں گے اور جو حرف ایرو کے پاس آ کر رکے گا اس سے انہوں نے شیر پڑنا ہے اب اس میں اکیلے سفر کرنا ہے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے لہذا تیار ہو جائیے بیلٹ باندھ لیجئے اب آپ نے اڑنا ہے مدینے کی طرف انشاءاللہ سب سے پہلے کون آئے گا آگے لائیں گے یہی پر یہاں پہ لے آئیے آگے لے آئیے بالکل آگے لے آئیے چلے بس ٹھیک ہے مدینہ مدینہ آ جائیے میلاد رضا بھائی سے ابتدا کرتے ہیں کھارا دار کی ٹیم یہ ہے حروف صاحب کا ویل تھوڑا سا پیچھے ہو جائے ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں پہلے ایک بار میں گھما لوں اجازت ہے اس کو گمانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس طرح سے ٹھیک ہے یا زور سے گھمائیں گے تو چلے گا جہاں پر آ کر حرف رکے گا آپ نے اس حرف سے شیر سنانا ہے پچیس سیکنڈ میں پہلے تو واؤ یا مل رہا تھا تو چلتا تھا ابھی کوئی بھی آ سکتا ہے اور آصف بھائی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ کو ہمت رکھنی چاہیے فکر نہیں کرنی ہے ان کا ہاتھ ہے چلے بھائی اللہ کا نام لے کے اس کو گھمائیں اتنا تھا بڑا سا تیز گھمائیں پہلی بار تھا تو دوبارہ آپ کو موقع ملا جہاں آ کے رکے گا اس سے آپ نے شیر دینا ہے او ہو ہو ہو تھوڑا مشکل آ گیا ہے غین ہر حرف پر شیر دینا ہے اور ایک نمبر ملے گا یاد آ رہا ہے کوئی شیر بن کر اللہ ابو گزر کو پائیں ہمارے دل ہو کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں رشتوں کے پر جہاں محن اللہ ماشاء اللہ زبردست شیر آپ نے سنا دیا مرحبا آصف پیچھے کھڑے تھے تو ماشاءاللہ اللہ ہمارے حاضرین بھی موقع لینا چاہیں گے کوئی ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد اب آپ کی باری ہے نازیم آباد رانیش بھائی تشریف لائیں گے ویل گھمانا ہے تھوڑا ایسے گھمائیں کہ لگے واقعی آپ کچھ کھا کے آئے ہو گیا ارے ہر حرف پر شیر یاد آ رہا ہوگا جہاں پر رکے گا اس ہر سے شیر سنانا ہے او ہو سر لام پہ رک ہے لام لام سے شیر یاد ہے کوئی لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خیر ملے اس پہ اب بجلی گراتے جائیں گے سبحان اللہ یہ شیر آپ نے پڑھا اسی طرح کنفرم ہے دیکھ لیں چینج کرنا چاہیں شیر صحیح پڑھنا ہے لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خیر منے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ, اللہ, اللہ ایک ایک ہرف ہو چکا ہے اور ایک ایک نمبر بھی انہوں نے لے لیا ہے چلے اب دوسرے بھائی کی باری ہے آصف بھائی تشریف لائیں اللہ کیا بات ہے بھائی سب کے لیے سبحان اللہ کی سدائیں بھی ہوں اتنی محنت کر کے اتنی محنت سے ویل گما ہے ہیں آصف بھائی بسم اللہ کہاں پہ آ کے رکے گا نہ جانے بہت آ جائے او ہو ابھی رکا نہیں ہے جب تک رکے گا نہیں اس کو دیکھتے رہیں گے یہ آ بہت آسان فا فا کی طرف آ رک چکا ہے آپ کا مقصر ہو چکا ہے فا سے آپ نے شیر پڑھنا ہے روکتے کیوں ہوں مجھے جنت پہ جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا حوصلہ یہ درشک سنا دیجئے فرشتو روکتے فرشتو روکتے جانے سے ہے کس کا ہو سے آپ نے بھی شیر سنا دیا ہے اب عظیم بھائی ناظم آباد کی ٹیم کاری کابینہ چلے بھائی آپ بھی بسم اللہ پڑھ کے گھمائیں سیدھے ہاتھ سے گھمائیں تو آسانی ہو جائے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہاں آ کے رکتا ہے یہ بعض ایسے حروف بھی ہیں جن سے کوئی شیر ہی نہیں آتا ہے وہ اگر آ گئے تو پھر دوبارہ گھمائیں گے ارے کہاں پہ رکا ہے اب پھوک تو نہیں مار رہے واپس ریورس جا رہے ہیں نہیں دور نہیں تھا دور نہیں تھا یہ پھر پہ آ گیا پا آئے گا تو آپ نے وہ شیر نہیں پڑنا جو پہلے پڑھا جا چکا ہے چلے بھائی شیر سنائے فاسے سے فریاد امتی جو کرے حال ہزار میں آپ بھی طرف نے سنائے پور اپنے ہرف پر پڑ دیا ہے ایک نمبر اور حاصل کر لیا ہے اب باری ہے دوبارہ کھارا در کے اسلامی بھائی ایک اسلامی بھائی رہ گئے آ جائیں اپنی باری پر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر آپ بھی اس کو گھمائیں دیکھیں کہاں آ کے رکتا ہے بہت تیز گھمایا بھائی لگتا ہے اچھی تیاری ہے کہاں آ کے رکے گا پتا نہیں اور بالآ یہ رکنے والا ہے رکا سا یہ رکی گیا ریورس نہیں گیا سا پہ آ گیا ہے سا سے ہے کوئی شیر سنا مقصود ہے ارض غرض کیا غرض کا آپ تو کافل ہیں یاغوض غرض غرض کا آپ تو قافل ہے یاغوض آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہاں سے انہوں نے شیر سنا دیا ہے آ جائیے نازم آباد آخری شیر ہے ایک نمبر کا یہ مرحلہ ہے اب تو دیکھ بھی نہیں رہے کوئی بات نہیں جو آئے ماشاءاللہ اچھی تیاری ہے یہ زا پہ آ کے رک گیا زوا کے بعد عین آئین سے کوئی شعر سنانا ہے یہ بھی مشکل ہے ایسے ہی سنا سکتے غم کی گھٹائے چھائی ہیں مجتیرہ بخت پر اے مہر سن لے ذرہ بے دست و پاکی عرض بے دستو پاکی عرض آپ درج میں پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھ دیں غم کی چھائی ہیں رہا ہے بے دست پاکی حرف ماشاء بہت اچھے انداز میں تینوں اسلامی بھائیوں نے دونوں طرف کے اپنے اپنی باری میں شیر سنایا ہو سکتا ہے ایک ہی شیر ایک ہی حرف بار بار آئے تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ شیر دوبارہ نہیں پڑا جائے گا بہرحال کوئی بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہا ہے اپنی باری پر نمبر لے رہے ہیں آپ میں سے کون آنا چاہے گا کوئی بالکل چھوٹا سا مدنی منا تو یہ آ جائے آپ گمائیں گے چلیں بھائی پھر شع سنانا پڑے گا بسم اللہ پڑھ کے ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کرنا چاہیے ہر جائز کام جائز کام اور محمود کام آپ دیکھ بھی نہیں رہے اس کو ماشاءاللہ اللہ آپ کو بھی لگتا ہے سارے اشعاراتے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد علی شاہ محمد علی شاہ ماشاءاللہ آپ کے لیے حرف آنے والا ہے پیچھے کسی سے مدد لیں گے ہاں بھائی غین ہے کوئی شیر او ہو یہ تو بیچ میں آ گیا ہے بھائی کسی پہ دونوں میں سے ایک ایک سن لیں چلو دوبارہ گماؤ بسم اللہ پڑھنا چاہیے ہوں اللہ لال کس حرف سے آپ کے لیے شعر آتا ہے اگر آپ نے شعر سنا دیا تو آپ کو میں مدینے کی چاکلیٹ دوں سبحان اللہ یہ رکنے والا ہے آج کچھ فاپ ہے زیادہ مہربانی ہے فاپ سے شعر ہے آپ کاف ہے اچھا تھوڑا اوپر کر دو چلو کر دوں رکا تو فاپ ہے آپ کو کاف سے آتا ہے کاف سے سنا سب گناوں سے کنارا میں کروں گا یا اب کوئی بات نہیں سانس لے لو نیک کب نیک کب اے میرے اللہ نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یار سبھان اللہ, اللہ ان کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ محمد علی شاہ ان کو مدینی شریف کے چاکلیٹ دی جائے ماشاء اللہ یہ سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیجیے اور ہم دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہماری دونوں طرف کی ٹیموں کا کیا حال ہے کس نے, کس نے کتنے نمبر لیے ہیں وہ تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سکور بورڈ دیکھتے ہیں اس میں پہلے مراحل کی کبھی اسٹیٹس ہوتا ہے نازم آباد پانچ نمبر ہرا در سبزواری کابینہ پانچ نمبر کوئی بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے آج مقابلہ لگتا ہے بہت ٹف ہونے والا ہے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے کون سا ہے یہ مرحلہ اور کس طرح ہوگا یہ آپ دیکھیں گے آئیے اگلے مرحلے کی جانب چلتے تیسرا مرحلہ شاعر کون اس میں آپ کو شعرا کے بارے میں معلومات ملتی ہے ہم بہت سارے اشار سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ لکھنے والے کون ہیں یاد رکھیے دنیاوی اشار تو بہت سارے لکھنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا داروں کا سرمایہ بنتے ہیں لیکن جو نعتی اشار ہوتے ہیں ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور نعت لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے نعت لکھنا اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا ایسے ہے جیسے تلوار کی دھار پر چلنا کہ اگر بڑھائے گا تو ماض اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ پہنچا دے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے سرکار بندے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ بھی ایک ڈر ہے اور اگر گھٹائے گا تو ماض اللہ سرکار کی شان نہ گھٹا دے صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی ایسی راہ ہے کہ اوپر بھی نہیں جا سکتا ہے زیادہ نیچے بھی نہیں جا سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے یہ نعت لکھتے ہیں اور جب نعت لکھی جاتی ہے تو وہ الفاظ جو نعت بنتے ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے ان کی قدر ہوتی ہے تو یہ کس نے لکھا ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے ہم اس مرحلے میں اس سیگمنٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ شعر کس کا ہے کس نے لکھا ہے دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی اپنی باری میں ایک ایک شعر کھولیں گے اور شیر پڑھیں گے سامنے والی ٹیم سے پوچھیں گے یہ کس کا شعر ہے اگر انہوں نے درست جواب دے دیا کہ یہ ان کا شیر ہے تو ہر جواب پر ایک نمبر ملے گا دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں نہ جانے کون سا شیر نکلا ہے مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا نکلنے والا ہے انہیں ان کے اشعار پیش کیے جائیں ماشاءاللہ اللہ آپ لوگ تیار ہیں کھارا در کی ٹیم سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ میں سے کوئی بھی اسلامی بھائی شیر نکالیں کوئی بھی پڑے اور سامنے والوں میں سے بھی کوئی بھی جواب دے سکتا ہے یہ ٹیم ورک ہے اس میں آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح نکالیں کہ شاعر کا نام نہیں نظر آئے دوسرا شعر چھپا دیں. قریب آ کر مائک کے پاس شیر پڑھنا ہے اور ایسے پڑھیں مزے کو مزہ آ جائے جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتیش دو دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا جو چاہتے ہو جو چاہتے ہو واپس پڑیے گا مشورہ کر سکتے ہو مشورہ سکتے کر سکتے جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتیش دوزک سرد آتیش دوزک دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا بھائی یہ کس کا شہر ہے بتائیے آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہیں ایک بزرگ کا دو ایک شاعر کا دو یہ شعر ہے دو مولانا جمیل الرحمان صاحب مولانا جمیل الرحمان صاحب آپ نے فرمایا اللہ ایک نمبر آپ کا کم ہو سکتا ہے ابھی بھی وقت ہے آپ چینج کر سکتے ہیں چھ سیکنڈ باقی ہیں کوئی مشورہ نہیں ہے اسٹریٹیجی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے آصف بھائی جواب کے لیے بتائیے درست جواب بالکل درست ہے اللہ! سبحان اللہ آپ نے ماشاءاللہ اچھی تیاری کی ہے اب آپ نکالیں گے کوئی شیر کس کا شیر ہے یہ آپ نے انہوں نے بتانا ہے شیر یہ پڑھیں گے جی جی اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک ہاں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک بتائیے کس کا شعر ہے یہ آپ کا وقت ہے پچیس سیکنڈ جلدی سولہ سیکنڈ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ سوچ لیجئے اعلی حضرت ہوں کیا ان کا جواب درست ہے کوئی آپ میں سے جو جو ان کی تائید کرتا ہے ہاتھ اٹھائے صرف دو ہاتھ مل رہے ہیں آپ کو دیکھ لیجئے چینج کرنا ہے تو کر لیں جی ان کا جواب جواب درست ہے جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے دوبارہ آپ کی باری ہے ایک اور شیر نکالیے اور پڑھیے جلدی جلدی بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو آ ہاں مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو شہنشاہ زمن حضرت علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ اتعالی. شہن شاہ سخن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا دس سیکنڈ ابھی باقی ہیں کوئی کنفرم ہے شیور ہے آپ جی جی بھائی بتائیے ان کا ایک نمبر کم ہوا کے بڑا جواب دیجیے جواب درست ہے جباب بالکل درست ہے تو بہان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے ساتھ ساتھ سردی میں گرمی باقی رہے جذبات کے ساتھ جی اب آپ نکالیں گے ان کے لیے کون سا شعر ہے جن کے شاعر انہوں نے بتانے ہیں پڑھیے مر رہا تھا تم آئے جی اٹھا موت کیا آئی جان آئی ہے آئے آئے آئے آئے کیا بات مر رہا تھا مر رہا تھا. جی اٹھے جی جی اٹھا موت کیا آئی جان آئی ہے ایسے نہیں پڑھو یار ایسے مر رہا تھا تم آئے جی اٹھا موت کیا آئی جان آئی ہے سبحان اللہ کس کا شیر ہے یہ سوچ رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں اٹھارہ سیکنڈ باقی ہیں بارہ سیکنڈ گیارہ جلدی کیجیے آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے برادری آلہ حضرت دیکھ لیجیے مولانا, مولانا حسن رضا خان آپ نے کہا لگتا ہے اب اسکور بورڈ پر کوئی فرق پڑے گا یا شاید نہ بھی پڑے آپ کا جواب ان کا جواب غلط ہے آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے یہ شیر ہے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ اطار علیہ کی کتاب سامان بخش سے لیا گیا اور ایک نمبر آپ نہیں لے سکے آخری شیر آپ اٹھائیں گے ان سے پوچھیں گے کس کا شیر ہے <تصفح> <تارید تصفح> وہ <تصفح> درے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہو وہ درے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہو وہ چمکا شیر نہیں پڑھنا ہے شاعر کا نام یہ بھی حضرت رحمت اللہ اچھا مطلب آپ پہنچ گئے ہوں بتانا چاہ دی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی درست جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ وقت آپ کا پورا نہیں ہوا تھا آپ نے جلدی جواب دے دیا ماشاء اللہ آخری شیر ان سے پوچھا جائے گا کس کا ہے شیر خون رلائے صدا تیری الفت آرزو ایسی چشم نمکی ہے آرزو ایسی چشم نمکی ہے خون رلائے صدا تیری آرزو ایسی نم کی ہے آرزو ایسی نم کی ہے وقت کم ہے سولہ سیکنڈ رہتے ہیں کس کا شعر ہے بڑا آسان سا شعر ہے دس سیکنڈ ہے جلدی کیجیے سات سیکنڈ اس کے بعد جواب نہیں دے سکیں گے امیر اہل سنت امیر اہل سنت آپ نے کہا اس سے پہلے بھی آپ نمبر نہیں لے سکے تھے اور اس بار بھی آپ نے ایسی غلطی آپ کا جواب درست ہے انہوں اللہ ماشاء اللہ اس مرحلے میں تین تین سوال ہوئے دونوں ٹیموں نے کتنے نمبر لیے آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے کتنے نمبر لیے نے دیکھ لیا نیچے نازم آباد ایک نمبر سے آگے بڑھ چکے ہیں خرا در کے اسلامی بھائی سات نمبر پر ہیں نازم آباد آٹھ نمبر پر ہیں اسکور بورڈ بھی دکھا ہم اپنے حاضرین کی طرف اس کے بعد چلتے ہیں ایک شیر ہے بتائیے کس کا ہے یہ شیر ماشاءاللہ ہمارے نازم آباد والے ایک نمبر سے آگے بڑھ چکے ہیں ہمارے حاضرین سے سوال ہے چلے کوئی بتائے کوئی ناسخو ہی بتا دیجیے کس کا شیر ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب بہت چند ہاتھ اٹھے ہیں اب اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ عزت. سوچ لیں پکی بات ہے جی. آپ کا جواب بالکل درست ہے زبحان اللہ انہیں کیا دیا جائے گا مبارک پانی اور کھجور مدینہ کھجور مدینہ زبحان اللہ ماشاء اللہ نوپو آپ چلیں یہ بتائیں یہ کس کا شیر ہے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلاق سے کر آنکھ بھی نورانی اے جلوائے جانا ماشاء ہر چیز میں آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے کس کا ہے یہ رضا رحمۃ اللہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے ایک تحفہ کل کا بھی ہے ہاں ان کو تین مقدس پانیوں کا مجموعہ خجور مدینہ اور ماشاء اللہ چلے ایک اور شعر بتائیں تھوڑا سا مشکل ہے کہ کس کا شعر ہے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے کون کون بتائے گا سب کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے ابھی تک نہیں پہنچے رضا کسی سگے تہبا کے پاؤں بھی چو میں تم آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے پہنچ سب گئے ہوں گے بتانا نہیں چاہ رہے ہوں گے چلے آپ بتائیں کیسے پتا چلا کیسے پتا چلا بتا تھا پہلے سے پاپا نے بتایا باپا نے بتایا تھا صاحب نے اچھا آپ خود نہیں پہنچے حالانکہ میں نے پڑھا ہی ایسا شعر ہے جس میں رضا آ رہا ہے مقتے میں تو شاعر کا اپنا تخلص ہوتا ہے تو پہنچ ہی جانا چاہیے سب کو بہرحال آپ کو تحفہ ملے گا مقدس پانیوں کا مجموعہ خجور مدینہ ماشاءاللہ اللہ سنتے رہیے اسی طرح ذوق نات بڑھاتے رہیے سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے نام آپ کو دکھاتے ہیں آئیے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں سلو ارل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درست کیجیے یہ مرحلہ ہے یہ سیگمنٹ ہے اس میں کیا کرنا ہے ایک شیر آپ کو دکھایا جائے گا آپ کی باری میں آپ وہ شیر اسکرین پر دیکھ لیں اس کے بعد اسی شیر کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ شیر یہاں بنانا ہے اس کے جو اشار کے الفاظ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں پہلے آپ اپنی باری پہ شیر دیکھیے ہارا در کے اسلامی بھائیوں کو شیر دکھایا جائے انہیں کون سا شیر بنانا ہے انہیں شیر دکھا دیجئے شیر کچھ سسٹم کے پرابلم ہے جی ہاں بہت آسان اور اچھا شیر مدینہ مدینہ آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں شیر آپ نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب کون بنائے گا آپ میں سے آپ کے دیگر اسلامی بھائی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی مدد کر سکتے ہیں میلاد رضا میلاد رضا بھائی آج بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ آپ کو وہاں سے لے کے شیر بنانا ہے جتنی دیر میں آپ بنائیں گے اس سے کم وقت میں انہوں نے بنانا ہوگا آپ ساتھ وہاں کھڑے رہ کے نہیں دے سکتے ویسے شیر دورہ کر یا اشارتن آ جائیں اٹھائیں گے نہیں آپ کچھ بھی آپ کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے آ ایش تو کیے ہم نے آج وہ بے قدار پھرتے ہیں یہ شیر بنانا ہے اس دبے میں اور بھی اشار کے الفاظ ہوں گیا آپ انہیں آپ سے ہٹا دینا ہے آپ کا وقت جاری ہے تیرہ سیکنڈ ہوئے ہیں اللہ بہت سپیڈ میں ہیں ماشاءاللہ اللہ بائیس سیکنڈ ہو چکے ہیں پچیس سیکنڈ ہو چکے ہیں تھوڑا جلدی دکھانی ہے دوسرے نازم آباد والے بھی بہت فاسٹ ہیں ہاں ہاں تین الفاظ رہ گئے میرے خیال تقریباً شیر بنا لیا ہے آپ نے چھیالیس سیکنڈ ہو چکے ہیں جلدی کیجیے آہا کلش تو کیے ہم نے آج ایک ایک لفظ رہتا ہے او ہو مکمل ہو چکا ہے اور ان کا وقت کتنا انہوں نے کتنی دیر میں بنایا ایک منٹ میں آپ نے شیئر بنایا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی ایفرٹ کی ہے مرحبا اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں ماشاء بہت اچھا آپ نے کانفیڈینس دکھایا پہلی بار ہے ایک منٹ میں شیئر بنایا ہے اب آپ کی باری ہے آپ کو شیر دکھایا جائے گا دکھا دیں آپ کو شیر آپ تیار ہیں کتنی دیر میں بنائیں گے چلے بتائیں آدھے منٹ میں بنا لیں گے چلیں بھائی ان کا شیر نازم آباد کو کون سا شیر دے رہے ہم وقاری کا بھی نا دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی تلاش سے کر آنکھ بھی نورانی اے جل جانانا بڑا پیارا شیر ہے آپ میں سے دانش بھائی آ رہے ہیں آئیے یہ ہے آپ کا باکس اور یہاں پر آپ نے شیر بنانا ہے ایک آپ کا وقت آپ دوسرے سلائی بھائی ان کی مدد نہیں کریں گے ہاتھ نہیں لگائیں بہت جلدی کر رہے ہیں ماشاء اللہ تیئیس سیکنڈ ہو چکے ہیں آئے آدھا شیر بن گیا ہے آدھا منٹ بھی گزر چکا ہے اللہ انہوں نے شیر مکمل کر لیا ہے دیکھ لیں درست مکمل کیا ہے کسی اور شیر کے الفاظ تو نہیں لگا دیے ان کا وقت بھی روک دیا جائے انہوں نے پچاس سیکنڈ میں مکمل کر لیا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ زور سے ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں ماشاء اللہ اس طرح اس مرحلے میں بھی مزید آگے بڑھ گئے ہیں نازم آباد کے اسلامی بھائی دو نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے ماشاءاللہ اللہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی تلاد سے کر آنکھ بھی نورانی اے جلوائے جانانا دونوں ٹیموں نے بہت اچھی کوشش کی دو دو نمبر کا یہ مرحلہ ہے اور شیر کے مختلف الفاظ یہاں پر بنانے ہوتے ہیں جو انہیں شیر پہلے سے دکھا بھی دیا گیا ہے اور ماشاءاللہ اللہ پہلی بار بڑی اچھی کوشش کی ہے اور اب اگلی بار دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی موقع دینا ہے یا انہی کو تجربہ دینا ہے پتہ نہیں آگے جاتے بھی ہیں کہ نہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو مدینہ بھیجے آبی یہ آبی ہے ڈبل ہمارے دونوں اسلامی بھائیوں کا جو اسکور ہے جو ٹائم ہے وہ دیکھ رہے ہیں ایک منٹ میں ہمارے کھارا در کے اسلامی بھائیوں نے پورا کیا تھا دانش بھائی نے سیکنڈ میں پورا کر کے اس میں بازی لی سبقت لے گئے اور اس طرح دو نمبر آپ کے اور بڑھ گئے ہیں اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں آئیے اور دیکھتے ہیں کس کے کتنے نمبر ہیں کس طرح ان مراحل سے یہ گزر کر آئے ہیں دونوں اسلامی بھائیوں کے جو نمبر ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور ہمارے ناطخواں اسلامی بھائیوں کو لے کر ہم یہاں پر کچھ دیر آئیے ناپخوانی بھی کرتے ہیں آصف بھائی چند اشار ہمیں ایک اچھی سی نات کے سنائیں پھر انشاءاللہ مزید مدری مقابلے کو آگے بڑھائیں گے شدی <تصفح> سر جھوم <سلام> کے بولو جھم کر بولو دیوانی جھوم کے بولو بوڑھا با سری دھار کی آمد آندھا با سری دھار Hey. Okay. جاری ہے حضرت چل رہا ہے مدری چینل منا رہا ہے فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے کے ذریعے آپ کی کالز بھی اس میں آتی ہیں آئیے کچھ کالز لیتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وعلیکم السلام ماشاءاللہ اللہ آپ کی آپ نے اچھا مشورہ دیا انشاءاللہ ہم عرض کر دیں گے آگے وہ شہزاد ہیں جیسا منظور فرمائیں اگلی کال دیجیے محمد شہزاد عطا ریضیا کو ماشاءاللہ اللہ مرحبا اعلی حضرت کا اس مرحبا کیا کہنے امام اہل سنت کے میں تو یوں عرض کروں گا کہ کلام الامام امام الکلام کہ جو کلام امام کا ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے اللہ تبارک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو کوششیں ہی ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو امت کو بتانے کی کوشش کی ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین سمجھنے کا ذریعہ مدنی محول ہے الحمدللہ یہ بھی رب عظیم کی ایک بڑی پیاری نعمت ہے دعوت اسلامی جیسا پلیٹ فارم ہمیں نصیب ہوا چمکتے سے پاتے ہیں سب پانے والے آقا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاء اللہ اچھے جذبات ہیں آپ نے بہت اچھی نکی کی دعوت دی مدری ماحول واقعی اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کا بہترین ایک ذریعہ ہے ماشاء اللہ اگلی کال دیجیے بارہ اوڑیا کا شہر چاٹ بنگلہ دیش سے محمد ایوب گنی قادری عرض کر رہا ہوں آج یہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی عالی حضرت کے نام کا ڈنکا بجا رہی ہے عالی حضرت کا فیض اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے جو کہ نعت کا سلسلہ بھی ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بنگلہ دیش میں تشریف لائیے اور آئندہ ہونے والا 28, انتیس 30 دسمبر دعوت اسلامی کا تین دن کا جو سنت و برا اجتماع ہونے والا ہے آپ اس میں تشریف لائیے آپ سے گزارش ہے اور آپ کے ساتھ ہمارے باپا جان کو بھی لے کے آئیے ماشاءاللہ اچھے جذبات ہیں آپ کے مرحبا اگلی کال دیجیے بہت کو ماشاءاللہ اللہ بڑا ذوق نات کا سیزن فور بہت بہترین ہے اور آپ جو یعنی کہ اعلیٰ حضرت کے عرص کے موقع پر جو یہ لائن ہے تو اس سے یعنی کہ لوگوں کی توجہ زیادہ ہو گئی ہے اور مدینی چینل کو اور مزید دیکھنے کا رجحان بڑھتا ہے یہ سلسلے کا ماشاءاللہ اللہ تبرکت اللہ تبرک تعالیٰ ہمارے سلسلے کرنے والوں کو سب کو میٹھا مدینہ پیارا مکہ سونا بغداد اور نوران اجمیر شریف دکھائے اور عرصے رضا میں شرکت کرنا نصیب پیارے حبیب پاک کے صدقے میں آمین بہت شکریہ آپ سب کے جذبات کا اعلیٰ کی منقبت کے چند اشار آئیے مل کر پڑھتے ہیں جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا جشن رضا ہے جشن رضا جشن رضا جشن رضا جشن رضا ہے جشن رضا کشن رضا ہے خوشیاں منا جشنی رضا خوشیاں ہے قربان جاؤ جشنی رضا ہے قربان جاؤ جشن ہے are fishing me the دادا پچایا مطے رتا کوارٹر فائنل چل رہا ہے ہمارے خارت اور نازم آباد کی ٹیموں کے درمیان اور چار مراحل سے یہ گزر چکے ہیں دکھائے ہمارے ناظرین کو اسکور بورڈ جشن قربان جا جشن تکرار روح جی شاعر کون درست کیجیے چار مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور اب تک نازم آباد کی ٹیم کے دس نمبر ہیں کارا دار والوں کے ساتھ ہیں مگر مایوسی ہی نہیں ہے ابھی کئی مراحل سے گزرنا ہے اور ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کس نے آگے بڑھنا ہے کس نے پیچھے رہ جانا ہے اب تین مراحل باقی ہیں تین سیگمنٹ باقی ہیں دیکھتے ہیں آج کون آگے بڑھتا ہے ہمارے کھارا دار والے یا نازم آباد والے پانچویں مرحلے کی جانب بڑھیں گے ہمارے حاضرین تیار ہو جائیں ہمارے مد مقابل دونوں تیار ہو جائیں پانچواں مرحلہ کیا ہے بڑا دلچسپ ہے اور اس میں آپ کو بہت غور سے دیکھنا ہوگا اگر آپ غور سے نہیں دیکھیں گے تو شاید آپ جواب نہ دے سکیں آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف غور سے دیکھیے غور سے دیکھیے ہمیں غور سے دیکھنا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس میں انہیں ایک ویڈیو دکھائی جائے گی جس میں کوئی مبلغ دعوت اسلامی نعت پڑھ رہے ہوں گے اور اس میں وہ کون سی نعت پڑھ رہے ہیں یہ انہوں نے بتانا ہے اپنے وقت کے اندر بتانا ہے مشورہ کر کے بتانا ہے اور انہیں آواز نہیں سنائی جائے گی پہلے آواز بعد میں سنائی جائے گی اگر حاضرین پہنچ جائیں تو جواب نہیں دینا کوئی بولے نہیں انہیں بتائے نہیں تیار ہیں آپ لوگ بالکل چائے بھی پی لی ہے ماشاء اللہ سب تیار ہیں آپ کی ایل سی ڈی آپ کو صحیح دکھ رہی ہے چلے بھائی بڑھتے ہیں پہلی ویڈیو کی طرف پہلی ناز شریف کی طرف کون سا کلام ہے جو انہیں سنایا نہیں جا رہا بلکہ صرف دکھایا جا رہا ہے ہمارے کھارا دار والوں کے لیے جی بھائی دکھائیے کیا ہوا آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے پچیس سیکنڈ کسی کلام تک پہنچے آپ جی پھر سے نہیں دکھائیں گے ایک ہی بار دکھائیں گے کچھ سمجھ نہیں آیا تو کچھ بھی کہہ دیجئے یہاں پہنچ گئے کچھ آپ کا وقت کم ہے چار سیکنڈ ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے آپ بتائیں گے آقا کا مرحبا مکی مرحبا اور کوئی بتائے گا ہے مشکل چلے بھائی انہیں سنا ہی دیجیے ہو سکتا ہے ان کا جواب درست ہو جائے آپ بتا دیں چلے کو, پوائنٹ نہیں ملے گا مجھ کو اللہ سے محبت ہے مجھ کو اللہ سے محبت ہے آپ کا جواب کچھ کچھ درست بھی لگ رہا ہے چلیں بھائی اب سنا بھی دیجئے دکھا بھی دیجئے کھارا در والوں نے جواب درست دیا ہے کہ غلط انہوں نے کہا میرے میٹھے مدینے کی کیا بات مجھ کو اللہ مہارت ہے مجھ کو اللہ مہارت ہے یہ ارم ہے آپ نے اپنے وقت میں درست جواب نہیں دیا وقت کے بعد بھی نہیں دے سکے اور اس طرح آپ اس مرحلے میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں دو نمبر اس کا جواب دینے پر ملتے آپ کو کوئی بات نہیں نازماباد آپ لوگ تیار ہیں آپ کو ایل سی ڈی صحیح دکھ رہی ہے بالکل چاک کو چوبند ہو کے آنکھیں جھپکانی بھی نہیں ہیں انہیں بھی کوئی بلکل بلکل بلکل بلکل کلام دکھایا جائے گا اور انہیں اپنے وقت میں بتانا ہے کہ یہ کون سا کلام تھا صرف دیکھیں گے غور سے دیکھنے پر ہی ہو سکتا ہے جواب دے پائیں آئیے ان کا کلام کون سا ہے پہنچنے کی مشورہ بھی کر سکتے ہیں وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے آپ نے بتانا ہے کون سا کلام پڑھ رہے تھے ہمارے پیارے پیارے شہزادہ اختار سترہ سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے حاضرین میں سے کوئی پہنچا ہے کوئی بھی نہیں پہنچا میں پہنچ گیا ہوں ابھی ابھی پہنچا ہوں میں پہلے سے میں نے نہیں سنا تھا جی دو سیکنڈ سو ہے اظہار مدینے والے ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا آپ نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کا جواب درست نہیں ہے مجھے لگتا ہے میرے لیے بھی ایک امتحان ہے میں کہتا ہوں میں بھی شامل ہو جاتا ہوں آپ کے ساتھ میں نے نہیں سنا یہ کلام آج کی کون سا ہے میرے خیال سے یہ ہے صدی کے اکبر تیری عظمت کو سلام ہو سکتا ہے یہ ہو میرا بھی امتحان ہے بھائی چلیں میرے بھی نمبر کاٹ لیجئے گا اگر غلط جواب ہو دکھائیے کون سا یہ کلام پڑھ <سلام> رہے تھے ہمارے پیارے پیارے شہزادے سنانا بھی ہے اس میں اکبر تیری عظمت کو سلام بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر دی سر جس پہ کرے ناز وہ ناد وہی جی اکیب تیری عظمت کو سلام مت جی اکرب تیری عظمت کو سلام جی ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے جواب نہیں دیا میں نے خود جواب دیا وہ میرا جواب درست ہو گیا تو دو نمبر مجھے ملنے چاہیے یوسف باپ مجھے توفہ دکھا رہے ہیں مجھے دینے کے لیے چلے اللہ سلسلے اللہ کے بعد دے دیجیے گا جزاک ما اللہ ماشاء یہ سلسلہ بھی مکمل ہوا اس بار دونوں ٹیموں نے کوئی جواب درست نہیں دیا اس میں اور مضبوطی چاہیے تیاری اور بھی آگے اچھی کر کے آنی ہے دو دو نمبر تھے کسی کو بھی دو نمبر نہیں ملے مقابلہ اپنی جگہ پر برابر ہے نازم آباد وہی 10 نمبر کھارا در نمبر ہیں اور دیکھنا ہے کہ آگے اب کیا ہوتا ہے پانچ مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور چھٹے مرحلے کی طرف ہم بڑھیں گے ہمارے حاضرین سے کچھ سوال کر لیتے ہیں آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ صلات و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس کے کل کتنے اشعار ہیں ایک ہاتھ اٹھائے سلاط سلام کے کل کتنے اشعار ہیں چلیں آپ ہی بتا دیجئے 53 نہیں غلط جواب اس کے کل 172 سو اشار ہیں کتنے 172 سو اشار اور بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اذان کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ گونجا گیا نغمہ جو ہے وہ مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام ہے اتنا گونجتا ہے یہ آپ دنیا جہاں شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے جہاں ختم ہوتی ہے وہاں چلے جائیے جمعے کی نماز کے بعد عموماً یہ سلا تو سلام آپ کو سنائی دے گا الحمدللہ تو ہم دو اسلامی بھائیوں کو سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک شیر ایک اسلامی بھائی پڑے گا دوسرا پڑے گا ہم دیکھتے ہیں کتنے زیادہ اشار یاد ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ہے کوئی آپ میں سے مقابلہ کریں گے آپ کریں گے آ جائیں اور کوئی کرے گا آپ ہی ہیں اور ہمت نہیں کر رہے چلے کھڑے ہو جائیں باپو آپ ان کے پاس جائیں ایک شیر یہ پڑیں گے ایک یہ پڑیں گے سلاحت و سلام کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم اے بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک آپ پڑھیں مصطفیٰ جان یہ میں پڑھ چکا نا آگے پڑھیں جس گھری دیبا کا گھڑی چمکا دل افروز دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام سے یہ, پا... یہ شیر اعلیت کا نہیں ہے ام... میں پکڑتا آپ شیر پڑھیں ابھی تو پہلا شعر ہے آپ کا گھبرا گئے یاد دلاؤں کان میں بتاؤ چلے میں ہمارے بھائی کو توحفہ دے دیں ماشاءاللہ اللہ تشریف کہ آپ انہوں نے پہلا شعر سنایا ابھی تو آگے امتحان ہوتا ہے کوئی اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کریں گے آ جائیں مستفا جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے کتنے اشعار آپ کو یاد ہیں چلے پڑھیے آسی ہے کوئی اور پڑے جلدی جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں لاکھوں سنا. سلام واہ سب چمک سب چمک والے اجلوں میں متم... چمک پڑے پڑے سب چمک والے اجلوں یہ تو اعلیٰ حضرت کا ہے مگر سلام تو سلام کا نہیں ہے آپ کا کیا نام ہے محمد حسن حسان بھائی بازی لے جا رہے ہیں آپ کا وقت آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے آج سیو تھا میں لو دامن مصطفیٰ اعلیت کے شعر نہیں ہے ویسے پڑھا جاتا ہے سلاد و سلام آپ کا توحفہ جا رہا ہے چلے بھائی ان سے کوئی مقابلہ کرے گا استان بھائی سے ہاں مدنی منا ہے چلو آپ آ جاؤ ان کو تحفہ دے دیجئے گا تشریف رکھیں چلے بھائی اعلی آزاد کے سلام کا کوئی شعر مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آخری خود پڑھ دیا ڈائریکٹ چلو پڑھوا جانے لاکھوں سلام کوئی اور شعر کو دیکھا ہے موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حرمت پہ لاکھو آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام کاش مشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام نہیں یاد آ رہا بیٹھ جائیے ان سے کون مقابلہ کرے گا اس مدنی منع سے آ جائیں سلاد سلام کے اشار پڑنے ہیں علی شاہ بھائی چھا گئے پتلی پتلی گولیں قدی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھو لاکھ ولامی کا رکھ دیا شیر. کا شعر یہ اعلیٰ کا شعر نہیں ہے. اللہ اللہ و بچپنے کی فبن اس خدا باتی صورت پہ لاکھ و سلام ہے نجی بلی نا ان کو سنا کے پہلے آپ شیر سن کوئی اور شیر اعظم امام تقا امامت قدرت کوئی اور جس شعر جسوہانی شیر ہو چکا ہے کوئی اور شعر نہیں آ رہا بیٹھ جائیے اس مدنی منع کو توحفہ دے دیں ماشاء اللہ ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سزا ماشاء اللہ اس مدنی منع نے دوسری بار توحفہ لیا ہے اور یہ لگتے ہیں کہ بڑے ہو کر ذوقین ہاتھ میں آئیں گے ان اللہ انہیں مدین شریف کی تصبیح دی جا رہی ہے اور اور اسلامی بھائیوں کو بھی انشاءاللہ اللہ موقع دیں گے اس مدنی منع میں ہے ماشاءاللہ بڑے ہوں گے تو ذوقیہ نات میں حصہ لیں گے آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ ہمارے پانچ مرائل ہوئے ہیں اور گارڈن ہمارے نازم آباد والے اس وقت آگے ہیں ان کا دل گارڈن گارڈن ہو چکا ہوگا اور کھارا در والے ابھی پیچھے ہیں کارا در وہ علاقہ ہے جہاں سے دعوت اسلامی کی ابتدا ہوئی آغاز ہوا امیر احل سنت دامت برقاتم الیا کی ابتدا رہائش بھی اسی علاقے میں تھی تو بڑا اچھا علاقہ ہے مزارات سے بھرپور علاقہ ہے اولیاء اکرام کا علاقہ یوں سمجھا جاتا ہے کئی مزارات ہیں آپ ماشاءاللہ اللہ اولیا اکرام کے درباروں پہ وہاں حاضری دے سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ کس طرح ہمارے اسلامی بھائیوں نے پانچ مراحل پورے کیے ہیں دو مراحل رہ چکے ہیں پانچ سیگمنٹ ہو چکے ہیں دس نمبر ہیں نازم آباد کارا دار کے سات نمبر ہیں اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف اس کا نام ہے اشارے اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو ان بتا دیں ہر اسلامی بھائی اپنی باری پر اپنا شیر بتائیں گے اب دوبارہ آپ مشورہ نہیں کر سکتے اب مشورہ پھر موقوف اور اب آپس میں بات بھی نہیں کرنی کسی کو بدگمانی ہو کے مشورہ ہے ہر اسلامی بھائی اپنی باری پر ایک باکس نکالیں گے اس کے پیچھے بہت آسان یا بہت ہی مشکل کسی بھی, کسی بھی شیر کا اشارہ ہوگا اور وہ اشارہ ابھی آپ دیکھیں گے کس طرح ہے اور کسی نہ کسی شیر کی طرح اشارہ ہے وہ شیر ایک ہی قسم کا ہے ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ آ, کوئی اور شیر پڑھ سکیں اسی شیر کو انہوں نے پڑھنا ہے اور یہ جس سے مرضی ہوگا پوچھیں گے سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں ہمارے خرا دار والوں سے سب واری کادینہ سے کون آ رہا ہے سب سے پہلے آپ آصف بھائی تشریف لائیے آصف بھائی شیر اشارہ نکالیں گے آپ نکالیے اشارہ کون سا نکالیں گے سات نمبر نکالیے نکال کر پہلے دیکھ لیجئے پھر ہمارے ناظرین کو دکھائیے کیمرے کی طرف دکھائیں اور ان میں سے کس سے پوچھنا چاہیں گے ایک لفظ ہے اس پہ لکھا ہوا نیچے شاعر کا نام لکھا ہے اب کسی شیر کی طرف اشارہ ہے شاعر کے غالباً آلہ حضرت لکھا ہے اعلی حضرت کے کسی شیر کی طرف اشارہ ہے وہی بتانا ہے کچھ اور بتائیں گے تو نمبر نہیں ملے گا کس سے پوچھیں گے ایاز بھائی کونے والے چشمے والے چلے بھائی آپ مشورہ نہیں کر سکتے کس <سؤال> شیر کی طرف یہ اشارہ ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے <مارس> یہ تماشا کیا ہے آپ پہنچ گئے ہیں حیرت زدہ آپ کے پاس آٹھ سیکنڈ باقی ہیں کس کے جلوہ کی جھلک ہے تماشاہ کیا ہے دید آئے حیرت زدہ آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آپ جواب نہیں دے سکے یہ شیر آپ پہنچ گئے تھے کس شیر کی طرف اشارہ ہے شیر آپ کو یاد نہیں ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دید آئے حیرت زدہ ٹکتا کیا ہے آپ جواب نہیں دے سکے کوئی بات نہیں آپ کے نمبر ویسے بھی زیادہ ہے آپ کے پاس ایج ہے شیرانا ضروری شیر پورا سنانا ضروری ہے درست سنانا ضروری ہے اب آپ میں سے کوئی آ جائے کون آتے ہیں آپ آئیے کون سا نمبر لیں گے چھ نمبر لیجئے کس سے پوچھنا پسند کریں گے سامنے مشورہ نہیں کر سکتا کونے والے بھائی دکھائیے ان کو اشارہ بھی دکھائیے اور ناظرین کو بھی دکھائیے دو الفاظ لکھے ہیں خیر تہبا کی سیر کچھ ہے بھائی یہ امیر احلسنت کے کسی شیر کی طرح اشارہ ہے بتائیے یہ دکھاتے رہیے جو یہ شیر ہے وہی پڑھنا ہے وہی پڑھنا ہے نا مطلب ایک, ایک ہی شیر کی طرف اشارہ ہے کوئی اور شیر اس طرح کا نہیں ہو سکتا پانچ سیکنڈ رہتے ہیں جلدی بہت مشہور شیر ہے تین سیکنڈ ہے او ہو ہو ہو آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا بہت اچھا چانس آپ نے چھوڑ دیا یہ شیر تھا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طے باقی سیر یار لگتا ہے آپ دل سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ خیر ہو جائے خیر ہے انشاءاللہ آپ نے بھی اپنی باری کا جواب نہیں دے سکے ایک نمبر نہیں لے سکے دوبارہ آپ میں سے کون آ رہا ہے اب میلاد رضا کون سا نمبر لیں گے نکالیے پانچ نمبر جی کس سے پوچھیں گے عظیم بھائی سے پوچھیں گے دکھائیے ان کو اشارہ اور ناظرین کو بھی دکھائیے کسی شیر کی طرف اشارہ ہے کسی شاعر کے سامنے دکھائیے ادھر دکھائیے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول سوچ لیجیے یہی شعر ہے کہ نہیں پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینہ میں دیکھ لیں بلا لو پھر مجھے شاید وہ تو نہیں دل سے ہم غریبوں کو بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینہ میں آپ کا جواب بالکل درست ہے آپ نے درست شیر سمجھ لیا جو اس میں اشارہ ہے اب آپ لیں گے جی ان کو دوبارہ ان سے پوچھ سکتے ہیں اچھا یہ پہلے بھی آپ نے جواب دیا تھا پہلے ایاز بھائی نے جو ایک بار جواب دے چکے وہ دوبارہ نہیں دوبارہ اب ایک اسلائی بھائی رہ گئے آئیے بلکہ آپ نے ابھی نہیں اٹھایا لیجئے کون سا شعر اٹھائیں گے نائن کس سے پوچھیں گے سامنے پہلے طے کر لیں پھر اشارہ دکھائیں آصف بھائی آصف بھائی سے دکھائیے ریاضت بڑھاپا مفتی اعظم ہیں دکھاتے رہیے دکھاتے رہیے آصف بھائی سترہ سیکنڈ ہے کسی شیر کی طرف اشارہ ہے ریاضت بڑھاپا ریاضت کے یہی دن ہے پڑھ سکتے پڑھیں بڑھاپے میں جو کچھ کرنا ابھی نوری جباب سبحان اللہ ان کا جواب بھی درست ہے انہوں نے درست اشارہ پکڑ لیا آخری آخری شعر ہے آپ تینوں میں سے کوئی ایک رہ گئے ہیں آ جائیے آپ کون سا نمبر لیں گے آپ میں سے بھی ایک اسلائی میں رہ گئے ہیں جی کون سا نمبر لیں گے نمبر ایک پہلے ابھی اپنے پاس رکھے کس سے پوچھیں گے ایک ہی رہ گئے دانش بھائی ان کو بھی دکھائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں بہت آسان ہو یا بہت مشکل ہو ہو سکتا ہے کچھ بھی تارا محمد دو اشارے ہیں آسان ہے میرے خیال سے آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد, اجالا نام محمد جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ آپ نے بھی درست اشارہ پکڑ لیا اب آپ نکالیں گے کون تین نمبر آپ <تصفح> <تصفح> کے پاس بھی ایک اس لائن میں رہ گئے کس سے پوچھیں گے کون رہ گیا ملاد بھائی چلے او کس <تصفح> شیر کی طرف یہ اشارہ ہے امیر اہل سنت کا شیر ہے نہوست اور ثابت قدم اس شیر کی طرف اشارہ ہے کون سا ہے یہ شیر اٹھارہ سیکنڈ ہے گنا ہو کی نحصت بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبا سے میں توبہ پر نہیں رہا ثابت قدم میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ آصف بھائی یوں دیکھ رہے تھے کہ شاید کیا ہوگا جواب اور جواب بالکل درست ہو گیا آپ نے اپنی باری پر درست شیر سنایا ہے اب آخری رہ گئے ہیں بھائی کون رہ گئے آپ نے اچھا کتنے رہ گئے اس میں اچھا انہوں نے واپس رکھ دیا ادھر میں سمجھا پانچ نہیں چار رہنے چاہیے اس طرح یہ مرحلہ مکمل ہوا ہے اشار تین تین اشارے تینوں کو دیئے گئے تینوں نے کس طرح کی کارکردگی دکھائی ہے آئیے اسکور بورٹ کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس نے کتنے جواب دیئے کھارا دار اور نازم آباد کے درمیان مقابلہ جاری ہے اور کارا دار کتنے نمبر لیے ہیں خرا دھر والوں کے ہو گئے ہیں نو نمبر نازم آباد کے بارہ نمبر تین نمبر کا ہے جبھی بھی حاصل ہے اشارے میں دونوں نے دو دو نمبر لیے ہیں برابر برابر رہا تین نمبر پھر بھی حاصل کرنے ہیں آخری مرحلہ ہے شیر مکمل کیجیے دیکھیں کون مکمل کرتا ہے ان میں سے لیکن پہلے حاضرین سے ایک شیر آپ میں سے کوئی مکمل کرے گا ایک شیر میں دے رہا ہوں شیر ہے لہد میں عشق روخے شاہ کا داغ لے چلے آئیے پورا کریں شیردھی رات سنی تھی چرگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے ماشاء اللہ مدینے کی تصویر آپ کو ایک اور شیر پورا کریں دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر با پورا کرے گا کوئی بہت مشکل ہے مشکل ہے چلو آسان کر دیتے ہیں آسان ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتاہ تیرا سب کے ہاتھ اٹھ گئے مدری منہ سے ٹیم میں سے پوچھا مین کیمرہ سے کوئی بتائے گا مدری منہ کی دل جو ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مدینے کی تصویر اور یہ ایک ان کو چاکلیٹ بھی تو دینا مدری منہ کو کھجور مدینہ کھجور مدینہ چلے آپ میں سے کوئی اشارہ اٹھائے گا جو اٹھائے گا وہی جواب دے گا ٹھیک ہے کون آئے گا پیچھے سے کسی کو لیتے ہیں آئیں آپ آئیں اشارہ نکالیں اور پھر شیر کا جواب دیں آپ لوگ بھی دیکھیں ہمارے حاضرین میں سے کیسے اسلام بھائی آتے ہیں کون سا نمبر لیں گے نمبر چار نکالیے ہاں بھائی دکھائیں ناظرین کو بھی اور آپ بتائیں کس شیر کی طرف ہے یہ اشارہ زور سے پڑا کیا ہی زقف ہے تمہاری واہ سبحان اللہ قرض لیتی ہے گنا پرہیزگاری واہ پرہیز گاری واہ واہ سبحان اللہ جواب بالکل درست ہے ان کو کیا ملے گا یہ سو سوال تھوڑا ہارڈ تھا ان کے لیے بالکل لیکن یہ پہنچ گئے اس لیے انہیں مبارک پانی اور مبارک پانی ہوا اور اترے مدینہ سبحان اللہ طرز میں پتہ نہیں پڑھ نہیں سکے پھر کوئی اور آپ میں سے اشارہ اٹھائے گا ہاں مدری منا تو ہر چیز میں آگے ماشاء اللہ کوئی اور پیچھے سے نہیں ہے کوئی بھی چلے باپو شریف آپ آئیں گے آ جائیں کون سا اٹھائیں گے شیر سنانا ہے صرف اٹھانا نہیں ہے چلے اٹھائیں نکالیں چلے بھائی دکھائیں ناظرین کو بھی دکھائیں حاضرین کو بھی دکھائیں آپ بھی دیکھیں کون سا ہے شیر آتا ہے اتہ تو نہیں ہے <سلام> پھر میں بتا دوں میں بتاؤ پوچھ بتاتی دیا تو پھر اشف بھائی ترہدار یوسف کون سا شیر ہے چلو بنایا بنایا بنایا کون سا شیر ہے چلو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تجھے خالق نے ایسا تو یہ خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ان کو بھی کچھ تحفہ دے دیں بھائی مقدس پانیوں کا مجموعہ سبحان اللہ گھبرا رہے تھے ماشاء اللہ چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے ذوق نات اور پریکارٹر فائنل ہے تین نمبر کی کمی ہے سب زواری کابینہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے اور دیکھتے ہیں آج کون آگے بڑھے گا ابھی دس نمبر کا ایک مرحلہ باقی ہے اور سب سے آخری اور سب سے کٹھن یہ مرحلہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کون بازی لے کر جاتا ہے آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے شیر مکمل کیجیے شیر مکمل کرنا ہے آپ اپنا ہاتھ بیل کے پاس رکھیے لیکن اس طرح نہیں کہ بغیر سوچے دب جائے اگر آپ نے بیل دبائی بیل بجائی اور شیر مکمل نہیں کر سکے تو آپ کے اکاؤنٹ سے ایک نمبر اور کم ہو جائے گا شیر مکمل کریں گے تو نمبر ملے گا جہاں بیل بجے گی وہاں شیر رک جائے گا دونوں نے برابر بیل بجائی تو ہم ریتلے دیکھیں گے دونوں تیار ہیں پانی وغیرہ پینا ہو تو تیار تیار ہیں حلق خشک ہو رہا ہے دل کی دھڑکنے تیز ہیں کیا ہوگا اب ہوگا فیصلہ سلسلہ ذوق نات کا کوارٹر فائنل ان دونوں میں سے کون آگے بڑھیں گے آج یہ چیک ہو جائے گا آج یہ فیصلہ ہو جائے گا بزر بجائیے ذرا چیک کرائیں ٹھیک ہے تو نہیں ہے. چلے بھائی پہلا شیر میں پڑھوں گا تیار ہے آپ جو پورا کرے گا وہ نمبر لے جائے گا شیر ہے تیار ہیں آپ شیر ہے آس جہاں آپ بیل بجائیں گے وہاں میں وہاں سے آگے میں نہیں پڑھوں گا آس ہے کوئی آس ہے کوئی کس نے بیل بجائی ہے ناظم آباد وقاری کابینہ جی جلدی آپ کے پاس سولہ سیکنڈ ہے آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑ کروڑوں درو تم پہ کروڑوں درو جاب بالکل درست ہے ہر <تصح> شیر پر سبحان اللہ کی بلند سدائیں ہوں ایک بار پھر ذرا پریکٹس کر لیتے <تصح> ہیں پیزامے والا حضرت <جاری تصح> کے خلاف جنگ اسی طرح سبحان اللہ کی سدائیں بھی ہوں دوسرا شیر ایک نمبر انہوں نے لے لیا ہے آگے سے آگے بڑھتے لگتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ مدی نے پہنچ کے ہم لے, اللہ لے اللہ اللہ شیر ہے جنا میں آپ نے بیل بجائی کارا والوں نے سبز والی کابینہ جنا میں چمن جنا میں ویسے جنا میں کے بعد والا شیر یہی ہے جی جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں میں دلہن سزائے میہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے امن و اما تمہارے لیے سبحان اللہ انہوں نے بھی درست جواب دیا ہے ایک نمبر آگے بڑھ گئے ہیں لیکن ابھی سلسلہ باقی ہے دیکھنا کیا ہوتا ہے تین نمبر کا ابھی بھی فاصلہ ہے اور آٹھ سوالات رہتے ہیں تیسرا شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے گھر گھر بھی جانا گھر بھی جانا گھر بھی جانا گھر نہیں چلے جائیے گا ابھی مقابلے میں رہیے گا ہمارے ساتھ اٹھارہ سیکنڈ باقی ہیں گھر بھی جانا جی مشورہ ہو رہا ہے گیارہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس وقت قدم ہو رہا ہے گھر بھی جانا چھ سیکنڈ ہے جلدی کیجیے اس کے بعد جواب نہیں دے سکیں گے گھر بھی جانا ہے کہ مسافر کے نہیں مت پہ مار ہے کیا ہونا ہے مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے جواب بالکل درست ہے گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے ایک نمبر اور لے لیا ہے تین سوال ہو چکے ہیں چوتھا شیر بہت اچھا شیر ہے لیکن آسان بھی ہے میرے خیال سے دیکھیں کون پورا کرتا ہے تیار ہیں آپ اللہ آپ بھی تیار ہیں مدی جانا انشاءاللہ اللہ شیر ہے تم کیا تم یہ کیا, کیا تم نے چلے کوئی بات نہیں تم تم سے تو بہت شیر ہیں تم چودہ سیکنڈ ہے تم سوچ لیں آپ تم پانچ سیکنڈ ہے جلدی کیجیے تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑ تم پہ کروڑو سلام آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے غلط شیر پڑھا میرا مرادی شعر بھی نہیں تھا اور شیر دروز بھی نہیں پڑا میرا شعر تھا تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی شیر و ادب کے زلف پریشان ہے آج بھی اعلیٰ حضرت کی منقبت کا شعر تھا ایک نمبر آپ کا کم ہو گیا ہے چار شیر ہو چکے ہیں لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے ہمت رکھیے پانچواں شعر پڑھنے جا رہا ہوں تیار ہیں اب غلطی نہیں ہوگی شیر ہے آپ آخا کے آقا جی کس نے بجائی ہے پہلے کھارا دار سبز واری کابینہ آپ آخاؤں کے آقا جواب غلط ملا تو پھر سے ایک نمبر کٹ جائے گا پہلے کی طرح مشورہ جاری ہے گیارہ دس نو آپ آپ ہیں شاہم یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا آپ کا ادنا غلام جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ پانچ شیر ہو چکے ہیں پانچ سوالات ہو چکے ہیں پھر سے ایک نمبر دوبارہ حاصل کر لیا ہے کھارا دار والوں نے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے آگے بھی نہیں بڑھ پا رہے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے چھٹا شیر کون پورا کرے گا شیر ہے ڈھونڈا ہی کر جی کس نے کس بجائے ہارا دار ڈھونڈا ہی کر آپ دونوں ہی مشورہ کرتے ہیں تیسرے کو ڈھونڈا ہی کریں صدرے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو سوچ لیں یہی ہے کہ نہیں ابھی بارہ سیکنڈ باقی ہیں ڈھونڈا میں اور بھی اشار ہو سکتے ہیں آصف بھائی یہ ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے ماشاء اللہ آپ کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے سوچنے اگر بدلنا ہے تو آپ نے جواب دیا وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو آپ کا جواب افسوس نہیں کرنا پڑے گا درست ہے آپ نے جواب درست دے دیا ایک نمبر اور حاصل کر لیا ہے اب تو مقابلہ بہت قریب آ چکا ہے بارہ نمبر ہیں سبزواری کا دینا کارادر اور نازم آباد وکاری کا دینا تیرہ نمبر ہیں اور صرف چار اشار باقی ہیں دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے دنیا جی کس نے پہلے بجائیے بس ناظرین حاضرین کہہ رہے ہیں کہ آباد مجلس کہہ رہی ہے ریپلے دیکھ کر فیصلہ کریں گے تو چلیں ریپلے دیکھتے ہیں اتنی دیر درد پاک پڑھتے ہیں علیہ وسلم سلائی وسلوی سلام صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیے اس دوران وقت بہت مل گیا ہے دونوں کو سوچنے کے لیے کس نے پہلے بیل بجائی ہے میرے خیال سے حاضرین صحیح کہہ رہے تھے نازم آباد وکاری کابینہ جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے بتائیے کون سا شیر تھا طالب پندرہ اگر غلط جواب دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا ساتواں آپ کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے دیکھ لیجئے ساتواں یہ شیر تھا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور بالآخر وکاری کابینہ والوں نے اپنی برتری ختم کر دی ہے تیرہ نمبر سے بارہ نمبر پہ آ گئے ہیں شیر تھا آصف بھائی آپ کو یاد ہے طالب دنیا نے تو طلب طالب دنیا نے تو طلب نندن کیا جاپان کیا اور اور مدین دیوانوں ہے پسند ریگستان کیا آپ نے اپنا جواب غلط دیا بلکہ جواب ہی نہیں دیا اور بیل بھی بجا دی تھی سوچ سمجھ کے بیل بجائے دیکھیں آپ کی جو برتری تھی وہ ختم ہو گئی بیل نہ بجاتے تو شاید وہیں کھڑے رہتے ہیں بارہ بارہ نمبر ہو چکے ہیں اور اب تین اشار باقی ہیں ساتھ سوال ہو چکے ہیں آٹھواں سوال کرنے جا رہا ہوں آٹھواں شیر ہے دیکھے کون پورا کرتا ہے شیر ہے سینکڑوں کے اب پھر جلدی بیل بجاتی ہے چوبیس سیکنڈ ہے تیئیس سینکڑوں کے بیس سیکنڈ انیس شروع سے لے کر یہ پیچھے چل رہے تھے اب ہو سکتا ہے آگے بڑھ جائیں ہو سکتا ہے پھر نیچے آ جائیں سینکڑوں کے بارہ سیکنڈ ہیں مشورہ جاری ہے بارہ اور بارہ جلدی سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو سینکڑوں کے کئی اور بھی اشار ہو سکتے تھے اس طرح آپ نے کہا سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو آپ کو اپنی برتری چاہیے تھی اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے ایک نمبر سے آگے بڑھ گئے وہی جو شروع سے تین نمبر پیچھے چلے آ رہے تھے یہ مرحلہ اسی لیے بہت مشکل ہوتا ہے کوئی بھی آگے بڑھ جاتا ہے تیرہ نمبر ہو چکے ہیں کھارا دار اور اب صرف دو سوال رہتے ہیں نواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں یا تو کارا دار والے لے جائیں گے یا نازم آباد شیر ہے خارے صحرا جی کس نے بیل بجائی پہلے کارا در خار صحرا خار سے بہت شیر آتے ہیں کوئی اور نہیں پڑھ دیجئے گا بائیس سیکنڈ ہے اگر غلط پڑا تو پھر نیچے آ جائیں گے پندرہ سیکنڈ گیارہ سیکنڈ ہے جلدی کیجیے سبزواری کابینا خارے سے رائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے جان آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ میرے دل میں ہے رستہ تیرا جواب بالکل درست ہے جواب درست دیا ماشاءاللہ اللہ ایک نمبر اور لے لیا ہے چودہ نمبر اور نازم آباد والوں کو اب شاید کوئی رستہ نہیں ہے ایک نمبر کا سوال ہے ہو سکتا ہے یہ غلط جواب دے دیں آخری شیر ہے آخری شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے جو ہارنے والے ہیں وہ بھی پیچھے نہیں جا رہے انہیں بھی موقع ملے گا اگر زیادہ نمبر سے ہاریں گے تو آخری شیر بڑا پیارا شیر ہے پڑھتا ہوں غلام آپ کے جس جی کس نے بجائے کھارا در سبز والی کابینہ غلام آپ کے بائیس سیکنڈ ہے آخری شیر تھا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے یہ شیرتے ہیں میڈیا چودہ یاد ہے تو طرز میں سنا صحیح صحیح چھ سیکنڈ ہے جلدی غلام غریب دو غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا انہوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے اور اس طرح پندرہ نمبر ہیں ان کے نازم آباد شروع سے آگے آگے, آگے آگے تھے لیکن صرف پتا نہیں کیا ہوا اسی طرح ہوتا ہے مزری مقابلہ ہے اب مایوس نہ ہو ابھی مقابلہ باقی ہے آپ پیچھے نہیں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمت رکھیے گا آپ کے چہرے پر جو مایوسی ہے اس کو ختم کر دیں ہمت رکھے مسکراتے رکھے بارہ نمبر ہے نازم آباد یہ مقابلہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں آئی سکور بورڈ دیکھتے ہیں کس طرح سات مراحل سے یہ گزرے اور آگے بڑھ کر انہوں نے اپنا مقابلہ ان کو دے دیا تھالی میں رکھ کر گویا دے دیا سات مراحل سے گزرے ہیں مدن اشار کی تکرار حروف تاج جی شاعر کون درست کیجئے غور سے دیکھیے اشارے اور شیر مکمل کیجئے آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اس مدنی مقابلے کو آگے بڑھایا اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے آپ کی کوششیں بھی کم نہیں تھی انشاءاللہ اگلے مقابلے میں اگر موقع ملا تو کیسے آئیں گے اچھی تیاری سے اور مضبوط تیاری آپ کی تیاری آج بہت اچھی تھی مجھے بہت پسند آئی اللہ اور برکت تھے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نازم آباد والے بارہ نمبر آخری مرحلے میں کوئی نمبر ہی نہیں لیا آخری مرحلے میں کوئی نمبر ہی نہیں لیا اور چھ نمبر لیے کھانا دار والوں نے اس طرح مقابلہ یہ جیت چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کل آپ اس کا جواب دیجیے گا اور اس کا جواب دینے والوں کو انشاءاللہ شاء بذریعہ ڈاک ہم تحائف بھیجیں گے مدینہ منورہ کے گلاب سے کعبہ کے دھاگے وغیرہ انشاءاللہ سوال ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جس دن پیدا ہوئے اس دن کون سا دن تھا دن آپ نے بتانا ہے کل ہم آپ سے اس کا جواب لیں گے کالز کے ذریعے کل بھی انشاءاللہ رات نو بجے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی ایک بہترین موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے ناطے بھی سنیں گے اور کل انشاءاللہ ذوق نات مدنی مقابلے کا تیسرا پریکوارٹر فائنل ہوگا اب تک دو ٹیمیں آگے جا چکی ہیں کھارا در واری کابینہ اور گارڈن اتاری کابینہ اور دو ٹیمیں ابھی اب آ, پچھلے مرحلے میں ہو سکتا ہے یہ بھی آگے آ جائے اس کا فیصلہ آخری دن ہوگا ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے کل ہوگی پھر ملاقات سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی رشت.